السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی گمن صاحب حضرت حضرت تو اس دن گزارش کی تھی تو دو باتیں رہ گئی تھی مہربانی کر کے ذرا ان کے متعلق ایک تو آپ نے جو تاز کی تھی نا کہ یہاں پر خاتمیت محمدی سے خاتمیت مرتبی مراد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے سامنے کو لیتے ہیں وہ وقت لے مل رہا مجھے آپ نے ہے ضرورت آپ کو ہے تو آپ تھوڑا سا سفر کیوں نہیں کرتے حضرت ضرورت مجھے بھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کوفر اسلام کا مسئلہ ہے آپ کو جو سمجھ آپ چاہتے ہیں میں نے سمجھی ہے میں جی جی میں خالی سمجھنا نہیں چاہتا خالی سمجھنا نہیں چاہتا کیا میں آپ کو شاید میری مصروفیات میری ترتیب کا علم نہیں ہے تو حضرت تو ایمان اور, جی اور ایمان سے جی بڑی مصروفیت طور سے ہوتی ہے یہ تو مسئلہ ہی مال کا رہارت کو مالیں گے مال نہیں رہتا میں اب بھی ایمان کی مصروفیات میں چل رہا ہوں یہ نہیں کہ میں سارے گھر بیٹھا ہوں حضرت جماعت کو چھوڑے مذہب کی بات کریں جماعتیں تو جماعت نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بہتری کہ ایسی باتیں کہ میں دیر آدمی لگتا ہے میں کب کہہ رہا ہوں تو میں جماعت کا کام کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہو میری ایمانی مصروفیات ہے میں اسی اچھوار میں ہر لگا رہتا ہوں اچھا پہلی ہوتا کہ بغیر ایمان کی کے گہرے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں اچھا اچھا اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کیا ہماری مجماد محنت ایمان ہی کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ساتھی آپ ہیں بیٹھ جائیں گے کتاب میں سامنے رکھ کے میں آپ کو ساری سمجھا دوں گا نہیں کتاب کو سامنے صرف میری دو باتیں باتوں مجھے بھی سمجھ آتی آپ سفر کیوں نہیں کرتے آپ دیکھیں میں بیٹھا کتنا دور ہوں یار جتنا بھی دور ہو اس کے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی مصروفیات آپ کی مصروفیات فون پر دو باتوں میں ہے اس کا فرق پڑ جائے گا اور میری مصروفیات جو ہے وہ اتنا سبر میں وہ باتیں تو میں نے سمجھا نہیں کیا شاید آپ کو یاد نہیں آ رہی آپ نے جو سمجھایا ہے نا ادھر جو بات آدمی ایک بار سمجھا دے اس پر انجنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر مزید شفیع چاہیے حضرت سمجھا دیں سامنے رکھیں گے سامنے رکھ کر بات بات تو یہ ہے نا سمجھا دیں تو پھر نہیں رہتی الجھا الجھن رہتے اگر آپ خود نہیں سمجھ رہے تو پھر اگلے کی الجھن کیسے دور ہو سکتی ہے آپ سمجھ چکے ہیں نا میں صرف دو باتوں کا سن لیں اور پھر جواب دے دیں جی فرمائیں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خاتمیت محمدی سے مراد یہاں پر خاتمیت مرتبی ہے اور خاتمیت زمانی مکانی میں فرق آ جائے گا خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اگر کوئی نبی آپ نے عبادت پر غور کیا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ بن فر بعض رحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جب کوئی نبی پیدا ہوگا جس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ماننا ہو جائے گا فر اس کو ماننا ایمان ہے نہ ماننا کفر ہے اور جب اس کے آنے سے خاتمیت زمانی اور مکانی میں پھلتا تھا تو اس کا مطلب یہ جی نکلتا ہے کہ خاتم النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں رہیں گے تو آپ کا خاتم النبی ان زمانی اور مکانی اعتبار سے نہ رہنا یہ کفر ہے تو کفر اور ایمان یہ دونوں اس کتاب کی سے کیسے نکل رہے ہیں بات آپ نے کر لی ہے ایک جی ایک بات کہ نبی کو ماننا ایمان ہوتا ہے اور خاتمیت آپ کے بقول خاتمیت زمانی مکانی پر ختم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاتمیت زمانی مکانی جب ختم ہوئی تو کفر ہو گیا اب کفر اور ایمان یہ تضاد بیانی عجیب کیسی ہے کہ ایک ہی کتاب سے کفر بھی ملے اور ایمان بھی ملے ایک بات یہ ہے دوسرا طویل اثر ابن عباس جب یہ کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر تو اثر ابن عباس اس تمہارے بیان کے مطابق کے تعویز خاتمیت زمانی اور مکانی یہ ختم ہو جائے جب ختم ہو جائے گی تو پھر تو اثر ابن عباس وہ بھی کفر ہوا اور حضرت ابن عباس بھی کافر ثابت ہوں گے نوزب اللہ کیوں اس وجہ سے کہ ان کے اثر سے یہ ان کے کلام سے خاتمیت زمانی اور مکانی کے ختم ہونے کا سبق مل رہا ہے یہ دو باتیں ہیں آپ یہ میری دو گزارشات ہیں آپ برائے مہربانی اگر سمجھ چکے ہیں تو ان کا جواب دیں جو آپ نے بات دوسری کی ہے نا اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں جی یہ جو آپ نے کہا اگر اثر ابن اخبار سے یوں مانا نکلے گا تو یوں ہوگا یہ تو آپ کی فام ہے حضرت ہم کو اب بات سنیں نا جب آپ نے کی ہے تو سنیں اچھا جی جی یہ جو آپ نے اپنی فارم مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنی فارم دوسروں پر مسلط تو نہ کریں اچھا ٹھیک ہے اگر یہ بات حضرت فا... ابن رضی اللہ عنہ کا بر ثابت ہوگا یہ آپ کی فارم ہے دوسری کی فارم تو یہ نہیں ہے نہ ہماری یہ فارم ہے ٹھیک ہے آپ اپنا فارم ہمیں بتا دیں میں یہ کہا تھا کہ خاتمیت زمانی بھی ہے خاتمیت مقامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اب خاتمیت کا ایک معنیٰ آخری ہونا ایک خاتمیت کا معنیٰ آنا ہونا آخری ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے اعلیٰ ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے हुँ. رسول اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت زمانی اور خاتمیت مقامی بنانا آخری نبی ہونے کا حاصل ہے اس میں ذرا بھی گنجائش ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ ایسی خاتمیت کا تصور موجود ہے کہ کسی زمانے کسی مقامات کو نبی آئے हुँ. ایسی ہر کسی بات نہیں ہے حضرت الماتا ہے کہ خاتمیت زمانی اور مقامی سوریہ کسلم کو اطال ہے جو ہونی ہے ہو گئی ہے हुँ. اب اگر ایک معنی خاتمیت بنانا اعلیٰ ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام نبوبت پر سائے ہے کہ بےخل اگر ہو حضور کے ہونے میں فرق نہیں ہوتا کیا ہو ہو کیا فرق سنے تو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانی اور مکانی میں فرق پڑے گا اس لیے حضور کے ساتھ کسی نبی کے ٹائل ہونے کے کتنا قائل نہیں ہے اچھا نہ دھندوتری صاحب قائل ہے نہ ہم قائل ہے اچھا بس ہو گیا بات جو آپ وہی بات رہو, میں کہہ رہا ہوں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نبی ابال سلم کے بات نہیں آ سکتا یہ نبی یہ بھی کبر ہے اچھا ہم بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جی یہ کبر ہے نبی کا حضرت پھر کو سر آپ نے کر لیا اور نانوتمی صاحب نے بھی کر لیا کیونکہ حقل حقل کی اور شام کہہ رہے ہیں کسی زمان کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا زمانے اور مکان کے سماپ جو آخری نبی ہے آخری تو نبی پیدا ہو کیوں کہہ رہے ہیں تم بات سمجھ کیوں نہیں رہے میں کہہ رہا ہوں کسی زمان اور کسی مکان میں کوئی نبی نہیں حضرت ایک بات میں چل رہے ہیں جی ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کسی زبان اور کسی مکان میں हुم. کوئی نبی نہیں آ سکتا हुم. جو بندہ کسی زبان اور مکان میں آ سکتا ہے یہ کفر ہے کہ ہاں بھی کفر ہے کفر ہے हुم. اب ایک مانا ہے خاطمیت بانا اعلی ہونے کا ابھی ہونے کا چون تو لینا या. ایک ہے خاطمیت بانا آخری ہونا یار یہ کچھ یہ کوئی میرے خیال